کہ جس نے اپنا پیوٹ خدا اور حق پر رکھا ہے اس کی زندگی ایک اور رستے پہ جاتی ہے وہاں سے پورا ایک نیا نظام کریٹ ہوتا ہے اور جس نے اپنا محور و مرکز اپنی اس محدود ذات کو بنایا ہے کہ جو مادیت کے قید خانے میں بند تو وہاں سے وہی حضرت یوسف والے جملہ آ جاتا ہے وَمَا وساوس شیطانی کی سب مین ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو اخلاق کا سلیبس ہے تزکیے والے معاملات ہیں نا آپ اس کو بھول جائیں بھولے رہیں اصل چیز تو یہ سکھانے کی کہ اس میں بلا شرکتیں مطلب بلا تفریق مذہب و غیر مذہب سارے انسان یا تو وہ خود بین ہوتے ہیں یعنی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنی ذات کو مرکز بناتے ہیں اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کو کرنے کے لیے اور تمام معاملات کو چلانے کے لیے خود بین یا خود خواہ خود خواہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو چاہتے ہیں اپنے مسائل کے حل سے فقط دلچسپی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ذات کو بنیاد بناتے ہیں اس کے اپنے جو جو بھی یعنی ذات کا مطلب ہے کہ جو ان کو جو اپنی ذات سمجھ میں آتی ہے اپنے جسمانی تقاضوں کے مطابق ٹھیک ہے یعنی جو اپنی آپ اس کو کہہ لیں محدود ذات جو اپنی انانیت میں بند ہے یا انسان خود خواہ ہوتے ہیں خود بین ہوتے ہیں یا انسان خدا خواہ یا حقیقت کی تلاش کرنے والے ہوتے ہیں یعنی ایون جو لوگ خدا کو اس طریقے سے نہیں بھی پہچانتے جیسے کہ دین اور مذہب نے بتایا تو بھی وہ ایک حقیقت کا شعور رکھتے ہیں کیونکہ وہ چیز فطرت میں بلٹے ہے اس کے لیے آپ کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے حقیقت علاح یا اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے کہ جو حقیقت میری آپ کی خلقت کی اور تمام کائنات کی خلقت کی وجہ ہے اور بنیاد ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے مذہب لازمی نہیں ہے مذہب آپ کو اس میں مدد کرتا ہے مذہب آپ اس کو گائڈ کرتا ہے مذہب آپ کے لیے اس رستے پہ چلنے کو آسان بنا دیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر مذہب نہیں ہوگا تو آپ جو ہے نا وہ خدا کو پہچان نہیں پائیں گے یہ نہیں ہے. تو اگر ان میں سے اگر انسان خود اپنی انانیت کے دائرے میں بند ہے اپنی ذات کو اس نے مرکز بنایا ہوا ہے ہر چیز کو سمجھنے کا اور ہر فیصلہ کرنے کا ہر معاملے کا تو اس صورت میں اس کے نفس میں جو سب سے پہلی خرابی نمودار ہوتی ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے. کیوں اس لیے کہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں جو بول رہا ہوں اس کو ایپریسیشن ملنی چاہیے اس کی ستائش ہونا چاہیے اس پر واہ واہ ہو اس کی تعریف ہو اور یہ ریاکاری یہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ نمبر ون پرابلم جو اس خودبینی اور خودخواہی سے پیدا ہوتی ہے تو آپ کو روٹ سمجھ میں آ گیا کہ پھر وہاں سے ریاکاری پھر عجوب اور خود پسندی پھر تکبر پھر حسد پھر عصابیت پھر وہ پوری ایک چین ہے اور اگر انسان اپنی ذات کے سے محور ہٹا کر حق اور حقیقت اور خدا پہ لے جائے تو پھر یہ تمام خرابیاں ایسا نہیں کہ ہوتی نہیں ہے ہم سب نہیں ہیں لیکن پھر یہ خرابیاں جو ہے نا یہ ان کو ان کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے اندر ٹرانسفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ان کی جگہ جو ہے ایمان آتا ہے تقوا آتا ہے انسان کے اندر ہیومیلٹی آتی ہے انسان کے اندر جو بنیادی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رائٹ right اور رونگ کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے نہ کہ اپنی من پسند چیزوں کے لیے یا اپنی من مانی کے لیے یا خالی اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے پھر یہ تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے تو بس یہ ہے سمپل سی بات کہ جس نے اپنا پیوٹ خدا اور حق پہ رکھا ہے اس کی زندگی ایک اور رستے پہ جاتی ہے وہاں سے پورا ایک نیا نظام کریٹ ہوتا ہے اور جس نے اپنا محور و مرکز اپنی اس محدود ذات کو بنایا ہے کہ جو مادیت کے قید خانے میں بند ہے تو وہاں سے وہی حضرت یوسف والی جملہ آ جاتا ہے وَمَا عُبَرِّ اِنَّا نَفْسَ لیکن اگر آپ اپنی ذات کو ملاحظہ کریں گے خدا کے تناظر میں تو آپ کا پورا ورلڈ ویو پرسپکٹو ہر چیز شہید متحری نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کا تصور حیات و کائنات ہے زندگی کو اپنے آپ کو اس کائنات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے کیا ہیں اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ تمام انسان اور تمام کائنات کا مین پرپس یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب مجھے فیڈ کریں مجھے فائدہ پہنچائیں تو آپ آپ کا بالکل تمام کا تمام علم اور عمل ایک رستے پہ جائے گا اور اگر آپ کا تصور حیات یہ ہے کہ یہ حیات ایک مبدا رکھتی ہے ایک سورس رکھتی ہے کہ جس کی یہ یہ یہ کوالٹیز ہیں جو حق ہیں یہ حق کی بنیاد پر کریٹ ہوئی ہے اور میں اس حیات کے اندر اس انہیں ایک مثال کے طور پر بات کہہ رہا ہوں کہ اس بہت بڑی مشینری کے اندر میں ایک پرزے کی مانند اور اگر میں اپنا رول اچھے طریقے سے ادا کروں گا اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کروں گا تو میں اس میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوٹ کروں گا ان دا سسٹم آف لائف اور جب میں زندگی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کروں گا تو زندگی کی برکتیں اور رحمتیں مجھ تک آئیں گی یہ بالکل ایک الگ نظریہ ہے اپنی ذات کے بارے میں یہاں سے سارا فرق پڑ جاتا ہے سارا فرق یہیں سے آتا ہے اور ہم لوگ الٹی انفارچونیٹلی انہیں اسی مصیبت میں پھنس گئے کہ آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا سو فیصد خودغرض اور خودبین قسم کے لوگ ہیں ہم زیادہ تر اپنی انانیت کے اندر پھنسے ہوئے ہمارا کوئی براڈ بیسڈ ورلڈ ویو ہے ہی نہیں زندگی اور کائنات کے مطابق آپ کسی بھی سے بھی بیٹھیے اچھے اچھے پڑھے لوگ لکھے لوگوں سے بیٹھیے اور بات کیجئے کہ بھائی آپ جو ہے زندگی کو کائنات کو اپنے آپ کو آپ سمجھتے کیا آپ کا اپنے بارے میں نظریہ کیا آپ دیکھ لیجئے جو جواب آتا ہے اور جواب سے زیادہ آپ ان کے اعمال کو دیکھ لیجئے ان کے کردار کو دیکھ لیجئے جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کے نکل رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک دوسرے کی رائے کو حقیر بنا رہے ہوتے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ کس کو دیکھ رہے ہیں وہ حق کو دیکھ رہے ہیں سچ کو دیکھ رہے ہیں یا فقط, فقط فقط اور فقط اپنے محدود وجود کو دیکھے اصل چیز تو یہ سکھانے کی ہے